و یا نور درد پاک کی کثرت کرنے والے کو دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں ملتی ہیں بکثرہ دورد پاک پڑھنے والے کو ایک برکت یہ بھی ملے گی کہ کل بروز قیامت اسے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علی وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی کتنی بڑی بات ہے کہ اس وقت جبکہ دوست دوست کے ساتھ نہ ہوگا ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے اولاد ماں باپ سے دور ہوگی کوئی کسی کا پرسانے حال نہ ہوگا اس مشکل اور کٹھن گھڑی میں جسے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش نصیب ہو جائے کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا درود پاک کی کثرت کیا کریں الحمد للہ مدر ماحول کی برکت سے جب بھی بیان وغیرہ کی ابتدا ہوتی ہے درس کی ابتدا ہوتی ہے تو مبلغ پڑھاتا ہے اور جو شرکا ہوتے ہیں سامعین ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کی سعادت بھی ملتی ہے اپنے معمولات میں شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں اس کی برکات ضرور نصیب ہوں گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم الحمد ہمارے بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کے لیے یہ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں اس وقت میں نشر کیا جاتا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں ہم زیادہ سے زیادہ ان کالز کو شامل کریں جو کہ پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک سے بالخصوص ہمارے یو کے اور یورپ کے اسلامی بھائیوں نے جو کالز ریکارڈ کروائی ہی ہوتی ہیں انہیں ہم شامل کریں آج بھی انشاءاللہ زوجل کچھ کالز کو جو ہے وہ اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیے اگرچہ آپ نے کال ریکارڈ نہ بھی کروائی ہو تب بھی یہ سلسلہ دیکھنا آپ کے لیے غیر مفید نہیں ہوگا وقتاً فوقتاً پیش کیے جانے والے مدنی پھول آپ سن سکیں گے کوشش کیا کریں جب بھی درس و بیان کا سلسلہ ہو تو اپنے ہاتھ میں لکھنے کے لیے قلم اور کاغذ وغیرہ رکھا کریں تاکہ ضرورتند مدنی پھول آپ تحریر بھی کر سکیں آپ کے لیے انشاءاللہ یہ تحریر کرنا بعد میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کا اور جو ہم نے علم حاصل کیا ہو اس کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ نصیح فرمائے آئیے کال کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پہلی کال میں کیا خواب بیان کیا گیا ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی. ہاں جی میں رات کو دیکھا کہ میں کمرے میں میں اور میری وائف تھی تو ایک سانس تھا بہت بڑا تو ہم دونوں ایک میرپن ہوا تھا میں پکڑنے کی کوشش کرتا تھا میری وائف پکڑنے کی کوشش تو اینڈ مجھے نا اس نے کی کوشش کی اور ساتھ میری آنکھ دی ہے کا ٹائم تھا عمران بھائی آپ نے ہمیں کال کی جزاک اللہ امیدا مدنی چینل دیکھتے رہتے ہوں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے لیے اور اپنی زوجہ کے لیے حفاظت کا اہتمام کیجئے ظاہری اسباب بھی اختیار کیجئے اور روحانی علاج کے طور پر تعویذات اطاریہ بھی حاصل کیجئے جس جگہ پر آپ رہتے ہیں اگر آپ کا وہاں پر اسلامی بھائیوں کے ساتھ جو دعوت اسلامی کے مدر محل سے وابستہ ہیں ان سے آپ کا رابطہ ہو تو ان سے معلومات کر کے تعویذات اطاریہ کے بستے کی جو ہے وہ معلومات کریں وہاں سے آپ تعویذ حاصل کر لیجئے ورنہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ اسلامی ڈاٹ نیٹ پر رابطہ کر کے بھی آپ تعویذ حاصل کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آپ کے گھر والوں کی ہر دشمن سے حفاظت کرے کہ سانپ کا دیکھنا اس کا ڈسنے کے لیے بڑھنا دشمن کی علامت ہوا کرتا ہے کہ دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہم سب کی ہر طرح کے ظاہری اور باطنی دشمن سے حفاظت فرمائے جو معروضات عرض کی اس کے مطابق عمل کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا بھی کیجیے انشاءاللہ زوجل دشمنوں سے حفاظت رہے گی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں علی اللہ تعالیٰ علی محمد اللہ محمد انڈیا سے بمبئی سے بول رہا ہوں میں اسفاک نامہ میرا, میرا میری والدہ نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ان کے والد صاحب ان کے خواب میں آیا ان سے کچھ کاغذ مانگ رہے ہیں تو امی بولی کہ وہ کاغذ آپ کیا کریں گے بولے مجھے کام ہے جو سی سی مورے مارے اور چلے واپس. خواب دیتی. اشفاق بھائی بمبائی ہند سے کال کی اپنی والدہ کا خواب بیان کیا کہ انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہ وہ کچھ مانگا انہوں نے اور کہا کہ مجھے کام ہے ضرورت ہے اگر آپ کے نانا انتقال کر چکے ہیں تو انہیں اس سالے ثواب کیجیے ان شاء اللہ زوجل ان کی ضرورت کے لیے یہ معاون ہوگا ویسے بھی اسالے ثواب کرنا چاہیے البتہ آپ کے والدہ نے بالخصوص دیکھا اور مانگتے ہوئے دیکھا اپنے والد کو یعنی آپ کے نانا کو تو اگر آپ پہلے سے اسال ثواب کرتے ہیں تو اس میں مزید کوشش کیجئے اسال ثواب کے بہت سارے ذریعے ہو سکتے ہیں کوئی بھی نیک عمل کر کے آپ اسال کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ مخصوص عبادت کا ہی ثواب اسال کیا جائے کوئی بھی نیک عمل ہو فرد سے ہو واجب سے ہو نفل سے ہو آپ اس کا ثواب اپنے فوج شدگان کو ایصال کر دیں گے تو انشاءاللہ شاء ان تک پہنچ جائے گا تو اس عالیہ کی کثرت کیجیے اللہ تبارک و تعالی آپ کے نانا کی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے مغفرت کا جب تذکرہ ہوتا ہے یا کسی کو مغفرت کی دعا دیتے ہیں تو عموماً لوگ فوت شدہ ہی کو مغفرت کی دعا دیتے ہیں ایک ٹینٹ بن گیا ایک عرف میں ایک عام بات ہو گئی ہے البتہ ایسا نہیں ہے بلکہ مغفرت کی دعا رحمت کی دعا زندہ کو بھی دی جا سکتی ہے اسی طرح سے ایسال ثواب بھی زندہ کو بھی کیا جا سکتا ہے لیکن بہرحال چونکہ کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا ظاہری سلسلہ جو ہے منقطع ہو جاتا ہے تو اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو اصال ثواب کیا جائے اس لیے ہمدردی بھی ہوتی ہے بہرحال آپ کے نانا اگر حیات ہیں تب بھی آپ انہیں اصال ثواب کر سکتے ہیں اور یہ بھی مسئلہ یاد رہے کہ مسلمان اگر اپنا ثواب کسی کو ایسال کر دے تو ایسا نہیں کہ اس کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے بلکہ جتنا زیادہ ایسال کریں گے جتنی زیادہ مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عمل کے بدلے میں یعنی اس کے اجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اضافہ فرمائے گا تو اصال ثواب کریں انشاءاللہ عزوجل اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے نانا کو فائدہ ہوگا اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں جی میں بات کر رہا ہوں جناب ہاتھ میرا میرے پاس گھر میں پیچھے سے آتی ہے اور مجھے ہاتھ لگ جاتی ہے اسی لیے مجھے میں کھڑا تھا اور جب دیکھتا ہوں تو یہ رات کے دو بجے کا ٹائم تھا جس بتا دیں انگلینڈ سے کال تھی ہمارے اسلام بھائی نے چڑیل کو دیکھا یہ جن کی قسم میں سے ہے تو اس کو دیکھا کہ وہ ان پر حملہ اوور ہوئی اور پر ان پر غلبہ کرنے کی اس نے کوشش کی تو جن کا دیکھنا اور اس طرح حملہ کرنا غالب آنے کی کوشش کرنا اس کی تعبیر کسی بڑے مکار اور گمراہ قسم کے دشمن سے کی گئی ہے یہاں پر کچھ تشویش کا معاملہ ہے البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دشمن سے ہر طرح کے دشمن سے حفاظت کے لیے آپ دعا کیجیے ظاہری اسباب بھی اختیار کیجیے اور ضروری نہیں کہ دشمن فقط وہی ہے کہ جو ہماری جان کا دشمن ہے عموماً یہ سمجھا جاتا ہے جو ہماری جان کا دشمن ہے یا ہمیں کوئی بہت بڑا نقصان پہنچانے کے ڈر پائے وہ ہمارا دشمن ہے دشمن کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے بعض وقت جس کو ہم دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں حقیقت میں وہ ہمارا دشمن ہوتا ہے بعض وقت چاپ چاپلوس قسم کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں جو بظاہر تو ہماری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ہمارے دشمن ہوتے ہیں جو بھی نیکی کے کام سے ہم کو دور کرتا ہو ہمیں برائی کا مشورہ دیتا ہو وہ ہمارا دوست نہیں بلکہ ہمارا دشمن ہے گمراہ قسم کا دشمن اب وہ کسی بھی شکل کے اندر ہو سکتا ہے تو آپ اپنے گرد و پیش کے ماحول پر بھی غور کیجیے آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے اندر ہے آپ کے رجحانات کس طرح کے ہیں آپ کس طرح کے افراد کو پسند کرتے ہیں کن کے مشوروں پر آپ زیادہ تر عمل کرتے ہیں تو تھوڑا سا تنقیدی جائزہ لیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کے لیے مفید ہوگا نہ صرف ہمارے ان اسلامی بھائی کے لیے بلکہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی صحبت پر اپنے اٹھنے بیٹھنے پر غور کرتا رہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کی صحبت اس کا کھانا پینا اس کا مجلس اختیار کرنا کس طرح کے طبقے کے ساتھ ہے کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے یاد رکھیے کہ اچھوں کی صحبت بندے کو اچھا اور بروں کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی اس طرح کا دشمن آپ کے پیچھے لگا ہے تو اس سے آپ کی حفاظت فرمائے آپ کو بھی مشورہ پیش کروں گا کہ آپ بھی تعویزات اتاریہ کے بستے سے تعویذ حاصل کر لیجیے انگلینڈ میں بھی مختلف مقامات پر مختلف شہروں میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنِ کاموں کا سلسلہ ہے اور وہاں پر بھی تاویزات اتاریہ آپ کو میسر ہو جائیں گے اگر بالفرض آپ حاصل نہیں کر سکتے فزیکلی جا کر حاصل نہیں کر سکتے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی یہ سہولت آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں الحمد یہ تمام سروسز دعوت اسلامی کی طرف سے فری آف کاسٹ ہوتی ہیں اس کے آپ سے کوئی جو ہے وہ معاوضہ نہیں لیا جاتا امت کی خیر کے جذبے کے تحت یہ ہمارے مجالس اور ہمارے یہ شعبہ جات الحمد قائم ہیں اللہ وبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو مزید برکتیں اور ترقی عطا فرمائے آپ تاویزات بھی حاصل کیجئے ظاہری اسباب بھی اختیار کیجئے اور جو آپ کو مدن پھول عرض کی ان پر بھی غور کیجئے انشاءاللہ شاء آپ کے لیے بہتری کا سامان ہوگا اگلی کال کی طرح بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ میں میں ایک شیر ہے تو وہ میں اسے سے جگڑ رہا ہوں برائے کرم اس کی تبیر اشار فرما دیں. جزاكم اللہ خیرہ. یونان سے کال کی تھی ہمارے اسلام بھائی نے تو شیر سے جھگڑنا ابن سینی نحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی سخت جنگ جو دشمن سے جگڑنے کے مترادف ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کسی دشمن سے واسطہ پڑے اور اس کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہو جائے اور کوئی اس طرح کے نظام کی کیفیت کی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آفیت کی دعا بھی کیجیے دشمن سے حفاظت کے لیے تدابیر بھی اختیار کیجیے البتہ ایک بات یاد رکھیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ دشمنی مول لے رہا ہے ہمارے ساتھ وہ درست انداز اختیار نہیں کر رہا تو ہم بھی اس کے ساتھ ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ جو شرائط درست نہیں ہوتا دین اسلام میں کسی سے بدلہ لینے کے اصول اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی کسی مالی طور پر آپ کو نقصان پہنچایا جانے طور پر آپ کو نقصان پہنچایا آزا میں نقصان پہنچایا تو اس کے اصول وضاح ہیں کہ کس جگہ پر کون شخص کس کو کتنی سزا دے گا تو اس سے اگر بڑھ کر ہم نے معاملہ کیا کہ جتنی ہمیں شریعت نے اجازت دی تھی تو پھر پہلے اس نے غلطی کی تھی اور اب ہم غلطی میں مبتلا ہو گئے تو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو پھر بس اس نے چھوٹی برائی کی تو ہم اس سے بڑی برائی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گویا کے مظلوم کہہ, کہہ کر ہم خود ظالم بن جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ کوئی آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے کوئی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کو رمو کرنے کا اس سے بچنے کا اور اسے اس جو بھی اسلام نے جو صورت بیان کی ہیں فقط اسی کو آپ اختیار کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس میں زیادتی کی تو آپ بھی گناہگار ٹھہر سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق ادافر مثال کے طور پر کسی نے ہمارا قرضہ دبا لیا اب ہم کو مالی نقصان پہنچایا اب اس نے ہم کو دس روپے کا نقصان پہنچایا تھا ہم اس کو سو روپے کا نقصان پہنچا دیتے تو قرض کی وصولی یا مال میں اگر کسی نے نقصان کیا ہے تو اس کا پورا کرنے کا جو بھی طریقہ ہے شری طریقہ ہے آپ فقط اسی کو اختیار کر سکتے ہیں تو یہ دشمنی ہو یا کسی بھی طرح کی دشمنی ہو اول تو دشمن کو معاف کرنے کی ترغیب ہے اور اس کی فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے ہمیں کوئی نقصان پہنچا رہا ہے بھلے وہ ہمارا مالی نقصان کر رہا ہے جسمانی نقصان کر رہا ہے کسی بھی طرح کا نقصان کر رہا ہے تو اس کو معاف کر دینے کے فضائل ہمیں بیان کیے گئے ہیں روایتوں کے اندر البتہ اگر کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے اپنے نقصان کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کے شریعت متحرہ نے اصول بیان کیے ہیں جن کے اندر رہ کر بندہ اپنے نقصان کو جو ہے وہ پورا کر سکتا ہے اگر اس سے زیادتی کرے گا تو پہلے وہ ظلم کر رہا تھا اب آپ ظالم ٹھہریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے اور ہر طرح کی غلطی سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے امید ہے کہ آپ ان مدنی پھولوں پر غور کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ ضلع آپ کا اگر کوئی اس طرح کا دشمنی کا معاملہ ہوا تو وہ آسان ہو جائے گا اگلی کال کی طرح بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو. میں بات کر رہا ہوں عمان سے مسقط سے میں نے خواب میں دیکھا تھا اپنے سر کو اوپر سے جیسے داڑھی ہوتی نا ایسے سر گنجا دیکھا تھا میں نے خواب میں اس کے بعد میرے آنکھی تھی بتا دیں پلیز خالد بھائی نے مسقط سے کال کی آپ کی تعبیر تو انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں لیکن آپ کی گفتگو میں ایک چیز جو میں نے محسوس کی آپ نے کہا کہ سر کو آپ نے گنجا دیکھا بغیر بال کے دیکھا جیسا کہ داڑھی ہوتی ہے تو مسلمان کی داڑھی تو بغیر بال کے نہیں ہوتی مسلمان کی داڑھی تو الحمد بال ہوتے ہیں اور ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے ضروری ہے اسے کم کرنا یا کترانا یا بالکل مونڈ دینا یہ تو ناجائز ہے تو بس وہ معاشرہ ایسا ہے ہو سکتا ہے جس جگہ پر رہتے ہو وہاں پر زیادہ بد کا ویسے تو پورے دنیا کے اندر ہی اگر ہم غور کریں تو بد عملی کا گویا کہ ایک سیلاب آیا ہوا ہے ایک سیلاب تو ابھی پاکستان میں جو آیا ہوا ہے ان دنوں اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے اور جو بھی سیلاب زدگان ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے حفاظت کا اور جو بھی ان کا نقصان ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو نعم البدل اس کا عطا فرمائے انشاءاللہ شاء اس حوالے سے بھی ایک لائیو کال بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم شامل کریں گے انبتا جو بدعملی عملی کا سیلاب آیا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ نتیجہ ہو کہ ہمارے کالر نے جس طرح سے کہا بالکل فریکوینٹ انہوں نے کہہ دیا کہ سر ایسا بغیر بال کے دیکھا جیسا کہ داڑھی ہوتی ہے گویا کے ان کے نزدیک داڑھی ہوتی ہی بغیر بال کے اگر یہ مراد ہے تو بہت ہی افسوس کی بات ہے اور مسئلہ میں نے آپ کو عرض کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ہر سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ مسلمان کی داڑھی اگر اس کے بال آ گئے ہیں تو اس کو رکھنا ضروری ہے ایک مٹھی سے بڑھ جائے تو کتر سکتے ہیں اس کے بال جو تراش سکتے ہیں لیکن اس سے کم جو ہے کروانا یہ ہرگز ہرگیز جائز نہیں البتہ آپ نے جو خواب بیان کیا کہ اپنے آپ کو بغیر بال کے دیکھا یعنی بالکل گنجا دیکھا اس کی تعبیر علماء کرام نے بیان کی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو بغیر بال کے دیکھے گنجا دیکھے تو یہ چیز اس کی ایش و عشرت میں اضافے کی تعبیر ہے کہ دنیا کے اندر اس کی عیش و عشرت میں اس کی آسائش میں اللہ وبارک وطالعہ اضافہ فرمائے گا تو ایک اعتبار سے تو یہ اچھی تعبیر کہیں گے اس کو کہ دنیا کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نعمت اور آسانی عطا فرماتا ہے اس کو آسائش عطا فرماتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اب یہ بندے پر ہے کہ اس ملنے والی نعمت کو وہ کس طرح سے استعمال کرتا ہے آیا کہ اس کو جو آسائش ملی جو عیش ملی جو اس کو ایک آسودگی ملی وہ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں مشغول ہوتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ملی تھی جو آسائش ملی تھی اس کی وجہ سے بندہ مزید گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اب یہ اس پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو نعمت عطا فرماتا ہے اور اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے اور یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ کل بروز قیامت فما لطس ال یوم عنعیم مفہوم ہے کہ کل بروز قیامت قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا بندے کو پوچھا جائے گا تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نعمتیں مزید آتا فرمائے آپ کو آسائش ملے تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اللہ زوجل میں اسے نیکی کے کاموں میں استعمال کروں گا مثال کے طور پر مال میں اگر کثرت نصیب ہو تو میں انشاءاللہ اللہ زوجل اسے اپنے اوپر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ گھر والوں پر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ مزید جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کے ذرائع ہیں ان میں بھی خرچ کروں گا فکرا کی مدد کروں گا اگر رشتہ داروں میں کوئی غریب ہیں تو ان کی مدد کروں گا مسجد کی تعمیر میں علم دین حاصل کرنے والے جو طلبا ہیں ان کی خدمت میں اچھی اچھی نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ شاء اس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا ساتھ ہی یہ بھی نیت شامل کر سکتے ہیں کہ الحمد دعوت اسلامی جو کہ سنتوں کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے اکتالیس سے زائد شعبہ جات کے اندر اس کے مدنی کام ہیں میں اس کی خدمت کروں گا اپنے مال کے ذریعے اپنے جو بھی آسائش ہے جو بھی سہولت ہے اس کے ذریعے میں دین کی خدمت کروں گا معامرت کروں گا تو انشاءاللہ شاء اس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اس کی, اس کی طرف سے ملنے والی نعمت کو اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں علی الحبیب اللہ میں کہاں سے بات کر رہا ہوں کون بات کر رہا ہے یہ میں نہیں بتانا چاہتا ہاں میں نے دیکھا تھا کہ تین دن پہلے میں اور میری بیوی اور میری بیٹی گمرے پر جا رہے ہیں اور جھال پر سوار ہو رہے ہیں اس کے بعد جو نا میری آنکھ آنکھوں کی صبح گیارہ بجے کا ٹائم تھا لیکن وہ یہ ہے کہ دو ماہ پہلے میری بیوی مجھے چھوڑ کے اپنی ماں کے گھر چلی گئی ہوئی ہے اس خواب کی تبیری بتا دیں عمرے پر جانا تو یہ خیر کے علامت ہے اور اس کی ایک تعبیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو شخص اپنے آپ کو حج پہ یا عمرے پر دیکھے وہاں دیکھے عمرہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو زندگی میں وہ شہادت ملے گی البتہ آپ نے جو بیان کیا کہ آپ کی زوجا جو ہے وہ دو ماہ ہو گئے ہیں روٹ کر جو ہے وہ چلی گئی ہیں تو اللہ تبارک تعالی آسانی فرمائے البتہ آپ کے خواب سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ زوجل اللہ تبارک و تعالی آپ کی آپس کی ناچاکی کو دور فرما دے گا تو اچھا خواب ہے بھلا خواب ہے خیر کی علامت ہے البتہ آپ کو عملی کوشش بھی کرنا ہوگی عملی طور پر بھی کوشش کیجئے اگر کسی بھی وجہ سے آپس میں چپکلش ہو گئی ناچاکی ہو گئی اور آپ کی زوجہ جو ہے وہ روٹ کر چلی گئی تو آپ کوشش کریں آپس میں جو ہے وہ جو بھی ناچاکی ہے آپ کی ناراضی ہے اس کو دور کرنے کی آپ کوشش کیجئے انشاءاللہ شاء اللہ تبارک و تعالی ضرور کرم فرمائے گا اکثر گھروں میں ناچاکیاں اور یہ ہو جاتی ہیں تو اس میں بہت بڑا شیطان اور نفس کا ہاتھ ہوتا ہے بلکہ ظاہر کی یہ دو چیزیں ہیں بندے کو گمراہ کرنے والی البتہ اگر قرآن و سنت کے مطابق اور جو ہمیں شریعت مطالعہ نے اصول بتائے ہیں ان کے مطابق حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھریلو معاملات کو دیکھا جائے اور اسی کے مطابق عمل کیا جائے تو پھر یہ رنجشیں اگرچہ ہو جاتی ہیں ہو جاتی ہیں شیطان بھی ہمارے ساتھ ہے نفس بھی ہمارے ساتھ ہے لیکن ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے یہ دیکھنے کی بات ہے کہ بعض چیزیں ہیں کہ ان سے مفر نہیں ہے دوستوں میں نہ ہو جاتی ہے ماں باپ اور اولاد میں نہ ہو جاتی ہے میاں بیوی میں ناچاکی چاکی ہو جاتی ہے وہ تو ٹھیک ہے ایک پارٹ آف لائف ہی صحیح لیکن اب ہونے کے بعد میں نے کیا کیا میرا رد عمل کیا ہوا یہ دیکھنے اور سوچنے کی بات ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سندت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیا ستار قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی حکمت اور فراست سے نوازا ہے جہاں آپ شرع احکامات بیان فرماتے ہیں وہیں آپ اپنی زندگی کے تجربات جو لوگوں کو دیکھ کر ملاقات ہزاروں ہزار اسلامی بھائیوں سے سن سن کر اور ملاقات معاشرے میں ظاہر ہے کہ آپ نے ایک وقت گزارا ہے تو آپ معاشرے کی نبز کو جانتے ہیں کس کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں کہاں کہاں ہوتے ہیں اور ان کا حل آسان کیسے ہو سکتا ہے اب بیان فرماتے ہیں تو امیر سنت دامد برکات کی ایک وی سی ڈی ہے گھر امن کا گہوارا کیسے بنے بہت ہی پیاری وی سی ڈی ہے اور اس وی سی ڈی کے جاری ہونے کے بعد اس طرح کی بہاریں سننے میں آئیں کہ جو روٹ کر اپنے میکے چلی گئی تھی اس نے جب اس وی سی ڈی کو دیکھا تو خود ہی چل کر اپنے گھر پر واپس آ گئی وہ سارے گھروں کے اندر جو ناچاکیاں تھیں الحمد دور ہو گئی اور جنہوں نے اس کو دیکھا آئندہ کی ناچاکیوں سے بچنے کا ان کا ذہن بنا بہت ہی پیاری سوال جواب پر مشتمل یہ وی سی ڈی ہے میں آپ کو مدنی مشورہ پیش کروں گا کہ آپ اس وی سی ڈی کو حاصل کیجئے خود بھی دیکھیے اور کسی بھی ذریعے سے اپنے بچوں کی جو امی ہیں روٹ کر چلی گئی ہیں ان تک یہ وی سی ڈی پہنچا دیجئے انشاءاللہ وہ دیکھیں گی تو اللہ نے چاہا تو آپ کے آپس کی ناچاکی جو ہے وہ دور ہو جائے گی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ جس جگہ پر ہیں وہاں پر یہ وی سی ڈی کیسے حاصل کریں اگر وہاں پر مکتبۃ المدینہ تک آپ کی رسائی آپ کے لیے ممکن نہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے آپ یہ وی سی ڈی حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ ویب سائٹ پر لائبریری بھی موجود ہے آڈیو کیسٹس بھی موجود ہیں اسی طرح ویڈیو کیسٹس بھی موجود ہیں تو گھر ام کا گہوارہ کیسے بنے یہ وی سی ڈی نہ صرف ہمارے یہ اسلامی بھائی بلکہ مدنی چینل کے وہ ناظرین کے جن کے گھروں میں اس طرح کے معاملات ہیں وہ محسوس کرتے ہیں اب ان کو حل نہیں کر پا رہے ان کو سولوشن سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ سب اس وی سی ڈی کو حاصل کریں اس کو دیکھیں سنیں سب گھر والوں کو دکھائیں سنائیں اپنے ماں باپ کو دکھائیں اپنے بچوں کی امی کو دکھائیں انشاءاللہ شاء اللہ سب کے لیے یکساں مفید ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کے ناچاکوں کو بھی دور فرمائے اور تمام مسلمانوں کے گھر کو ام کا گہوارہ بنائے انشاءاللہ شاء اللہ سی ڈی دی دیکھنے سے ضرور اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں آپ سے بات کر رہا ہوں بات کر رہا ہوں میری وائف ہے تو اکثر دس سال سے جو ہے نا یعنی کہ اکثر جو ہے نا سانپ ان کا پیچھے لگا تو اس کے بارے میں سانپ کا دیکھنا سانپ کا پیچھے لگنا یہ دشمن کی علامت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دشمن سے حفاظت کے لیے دعا کیجیے پنج پنسورا امیر علی سنت دامد برکاتم العالیہ کی بہت ہی مفید یہ تصنیف ہے یہ حاصل کیجئے اس میں بھی دشمن سے بچنے کا وظیفہ آپ کو مل جائے گا اور تاویزات اتاریہ کے بستے سے بھی آپ تاویزت حاصل کیجئے انشاءاللہ شاء سوجل خیر ہوگی البتہ سانپ کا دیکھنا اس کا پیچھے لگنا یہ دشمن کے پیچھے لگنے کی علامت ہے اگلی کول کی طرف بڑھتے ہیں تعالیٰ بات کر رہا ہوں میرا یہ مسئلہ ہے کہ مجھے روزانہ خواب میں آتا ہے کہ میرا دشمن میرے پاس آتا ہے وہ گولی مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن میں اسے گولی مار کر مار دیتا ہوں مہربانی فرما کر اس کی تبیر فرمائیں دشمن نے تو کوشش کی تھی آپ نے تو اس کا کام تمام کر دیا مار دیا اس کو قتل کرنا یہ اس کو ظلم کی علامت قرار دیا گیا ہے مار دینا البتہ آپ نے کہا کہ آپ اپنے دشمن کو خواب میں دیکھتے ہیں تو آپ کی اس بات سے ایسا محسوس ہوا کہ حقیقت میں بھی آپ کسی کو دشمن سمجھتے ہیں کسی کا آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو آپ اپنے معاملات پر غور کر لیجئے جا کہ جب دشمنی ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ تو دونوں طرف سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے وہ آپ کے لیے کوشش کر رہا ہوگا ہو سکتا ہے آپ بھی اس کے لیے کچھ ایسا ہی سوچتے ہوں البتہ وہی جو پہلے میں نے کچھ ارض کیا تھا کہ اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو اس سے حفاظت کی تدابیر اختیار کرنا اپنی جگہ پر اور جو بھی اس کی شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے اسے چھٹکارا پانے کی جو بھی اس کے ساتھ معاملہ کرنے کی جہاں جہاں تک اجازت ہے وہ اپنی جگہ پر لیکن کسی بھی شے میں حد سے گزرنے کی ہمیں اجازت نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے بڑھ کر ظلم میں مبتلا ہو جائیں پہلے ہم مظلوم تھے اب وہ مظلوم ہو جائے پہلے وہ ظالم تھا تو اب ہم ظالم قرار پائیں تو شریعت متحرہ کی جو بھی رہنمائی ہے اس کے مطابق ہی آپ برتیں اور جو خواب کے اندر ظلم کی علامت جو بیان کیا گیا ہے تو اس کے لیے آپ بالخصوص اپنے جو انداز ہیں طور اتوار ہیں اگر واقعی کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے تو اس میں غور کریں اس مسئلے میں رہنمائی کے لیے اور ظلم کے برے انجام کو سمجھنے کے لیے ویسے تو ہر شخص سمجھتا ہے کہ ظلم بری چیز ہے کوئی بھی اس کو اچھا نہیں کہے گا لیکن ایک ظالم شخص کے لیے کل برز قیامت کیا کیا عذابات ہے قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے کل برج قیامت اس کے ساتھ کیا کیا عذابات کا سلسلہ ہوگا تو اس موضوع پر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بیان کا تحریری گلدستہ ہے جس کا نام ہے ظلم کا انجام آپ یہ رسالہ حاصل کیجئے اور اس کو اول تاخیر پڑھ لیجئے انشاءاللہ عزوجل اللہ اللہ سبارک و تعالی نے چاہا تو آپ کو ظلم سے بچنے کا ذہن ملے گا نہ صرف ہمارے یہ اسلامی بلکہ جو بھی مدنی چینل کے ناظرین اس وقت مدنی چینل پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ظلم کا انجام یہ رسالہ حاصل کیجئے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ظلم کا لفظ آیا تو ذہن میں فقط قاتل کا تصور آتا ہے یا مال چھیننے والے کا تصور آتا ہے یا بہت سخت مار مارنے والے کا عضو کاٹنے والے کا تصور آتا ہے یاد رکھیے کہ ظلم کا مفہوم بہت وسیع ہے ظلم فقط یہ ہی نہیں کسی مسلمان کو گور کر دیکھا جس سے وہ خوف زدہ ہو گیا بلا وجہ آپ نے گورا تھا تو یہ بھی ظلم کے اندر آ جاتا ہے اسی طرح مسلمان کے حقوق کو پامال کرنا یہ بھی ظلم میں آ جاتا ہے تو اس تمام تفصیل کو سمجھنے کے لیے یہ رسالہ انشاء اللہ آپ کے لیے بہت مفید رہے گا ظلم کا انجام مکتب المدینہ سے حاصل کر کے پڑھ لیجئے انشاءاللہ شاء آپ کے لیے دینوں دنیا کی بے شمار بھلائیوں کا باعث ہوگا میرے پیاروں میٹی اسلامی بھائیو ان دنوں جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں سیلاب کا سلسلہ ہے لاکھوں لاکھ مسلمان اشکان رسول اس سے متاثر ہوئے ہیں دعوت اسلامی کا اگرچہ یہ باقاعدہ کام نہیں باقاعدہ ایک شعبہ نہیں لیکن اس قدرتی آزمائش اور آفت کے موقع پر دعوت اسلامی نے آشقان رسول کے ساتھ مدد کی تھانی اور الحمد مختلف مقامات پر ملک بھر میں ان کی امداد کا سلسلہ جاری ہے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے رکن شورہ آجی یافور اطاری براہ راست کال پر ہیں آئیے ان سے اس موضوع پر کچھ گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ یافور بھائی آپ اس وقت اسلام آباد میں جو دعوت اسلامی کا مرکزی وہاں پر کیمپ لگا ہوا ہے وہاں پر موجود ہیں کچھ اول آپ حالات کے بارے میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اپڈیٹ کریں اور دعوت اسلامی کے تحت کس انداز پر کام ہو رہا ہے امدادی حوالے سے اس کے, بارے ہمارے, اس کے بارے میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ آپ ارچاد پڑھنا سلو البیب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سن 2005 رمضان المبارک میں ہمارے وطن عزیز میں ایک بہت بڑا سانحہ زلزلے کی صورت میں آیا تھا اور اس کے بعد اب ہماری ملکی تاریخ کا ایک بہت بڑا مطلب یہ سانحہ کہ ہمارے ملک میں سیلاب کی صورت میں آیا ہے پانی کی صورت میں آیا ہے جس نے ہمارے صوبے خیبر پختونخوا اور ہمارے صوبہ پنجاب کے بہت سارے اضلاع کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے اور خیبر پختونخوا میں جب اسلامی بھائیوں سے بات چیت ہوئی ہے وقت پر ڈیرا اسماعیل خان کے اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ کئی گاؤں جن میں ہمارے اسلامی نکی کی دعوت دیتے تھے مساجد میں درس ہوتے تھے وہاں دیرا اسماعیل خان میں یارک ہے آ, شور ہے اور یہ پروا ہے اس کے ساتھ یہ جو میاں والی کی طرف پٹی ہے ساری دریا کے ساتھ بہت سارے گاؤں وہاں صفائی ہستی سے مٹ گئے ہیں ختم ہو گئے پانی بہا کر لے گیا ان کو اور نہ صرف لوگوں کا جانی نقصان ہوا ہے مالی نقصان ہوا ہے بلکہ اب تو حضے کے امراض اور بچوں کی اموات اور اس طرح کے معاملات بھی پیش آ رہے ہیں اور اس طرح لکی مروت میں جو سیلابی نالے ہیں ان سے پہاڑوں سے پانی آیا پورے پورے گاؤں بہا کر لے گیا ہے پشاور میں پانی نے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے لوگوں کا چر سدا ہے مردان ہے سواد ہے اس طرح مختلف جگہوں پر بہت زیادہ نقصان کی صورت میں سامنے آئی ہیں تو یہ ایک مشکل وقت ہمارے وطن عزیز پر آیا لوگوں پر آیا لاکھوں لاکھ مسلمان اس میں بیچارے آفت میں مبتلا ہوئے اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شعور کی نگران نے دعوت اسلامی کی اراکین شعرا کو الحمدللہ للہ میں لیا اور طے پایا کہ اس مشکل وقت میں وطن عزیز کے مسلمانوں کو شاقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خیر خی کا جذبہ ابھار کر اور انہیں مسلمانوں کی سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے ابھارا جائے جیسا کہ زلزلے میں دعوت اسلامی نے الحمدللہ اللہ سینکڑوں ٹرکوں کو بھر بھر کر اور مختلف اداروں کے ساتھ اور آگے جا کر پیدل سروں پر لات کر خچروں پر اور طرح طرح سے لوگوں کی امداد کی تھی اسی جذبے کے تحت الحمدللہ اسلام بھائی اب پیدل سرو پر سامان لاد کر کیچڑ میں پانی میں لد کر یہ ان لوگوں تک کھانے کی اشیاء پہنچا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر آج بھی میری ایک شہر میں بات ہوئی خیبر پختونخوا میں تو بتا رہے تھے کہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم لے کر اور دوائیاں لے کر ان لوگوں کے جا کر حیضے کے جو امراض وہاں پھیلے ہیں ان لوگوں کو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے اور دعوت اسلامی والی الحمدللہ وہاں تک پہنچ کر امداد پہنچا رہے ہیں اور جیسے کہ آپ نے ماشاء فرمایا کہ میں اسلام آباد کے مرکزی مکتب کے بارے میں کچھ بتاؤں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شعرا میں طے پایا تھا کہ جیسے زلزلے کے لیے اسلام آباد کو مرکز بنایا جائے گا اسی طرح سیلاب زدگان کے لیے بھی اسلام آباد کو مرکز بنایا گیا ہے اور یہاں پر اسلامی بھائی ماشاءاللہ بارہ بارہ ماہ کے لیے آباد کاری کے لیے اور اپنا جذبہ لے کر اور ماشاءاللہ بالکل حاضر ہو گئے ہیں اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے کہ اگر چاہے ہمیں خیبر پختونخوا بھیجا جائے چاہے ہمیں جدھر بھیجا جائے ہم دعوت اسلامی کے اپنے اس مشکل وقت میں اپنے وطن عزیز کے لوگوں کے ساتھ ہیں اشاخان رسول کے ساتھ ہیں مسلمانوں کے اتنا نقصان ہوا ہم اپنے جو کچھ پیش کر سکتے ہیں ہم وہاں پیش کریں گے بہت بڑی قربانی ہے یہ ایک تو ہے وقتی مدد کر دینا وہ بھی زائر کہ اہمیت کی حامل ہے کہ وقتی طور پر ان کو ج... لیکن جب پانی اتر جائے گا اب اس کے بعد ان کو دوبارہ ارگنائز کرنا اور پھر آبادکاری کا سلسلہ ظاہر ہے کئی مہینوں پر ہوگا اور آپ نے ماشاءاللہ جو خوشخبری سنائی کہ اسلامیہ نے بارہ بارہ ماہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے ماشاء دی اللہ دی جب جب زلزلہ بھی آیا تھا اس وقت بھی مثالیں ہمارے سامنے ہے کہ اسلامی بھائی کئی سال تک ہمارے کشمیر میں اور جو یہ مدنی سیرا مانسیرا کی طرف بالا کوٹ کی طرف کئی کئی یعنی کئی بارہ ماہ اسلامی قیام کیا لوگوں کی آباد کے حوالے سے پہلے عارضی مسجدیں بنائی ٹین کی پھر پختہ مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ ہوا مدارس کا تعمیرات کا سلسلہ ہوا اور اپنے مسلمانوں کی آباد کا سلسلہ ہوا بلکہ کئی اسلامی بھائی تو الحمدللہ وہاں بس گئے اور وہاں رہ کر لوگوں کی الحمد دینی اور دنیاوی لحاظ سے مدد اور خیر خیری اور ان کے بچوں کی تربیت اور آگے ماشاءاللہ ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اسلامی کام کر رہے ہیں یہ داؤد اسلامی کا امتیاز ہے گویا کہ خالی مالی مشکلات کو حل کرنا ہی یہ ہمارا جذبہ نہیں بلکہ ان کی دینی تربیت بھی ہے ظاہر ہے کہ اب یہ بچارے سیلاب زیادہ ہیں اب آزمائش کے اندر مجھے ابھی ایسے یاد آ رہا ہے کہ نہ کیسے کیسے جملے کہہ دیتے ہوں گے ظاہر ہے کہ جس کا گھر لٹ گیا بچے بہہ گئے ماں باپ سے جدا ہو گیا اب بعض اوقات ایسی مصیبت کے وقت میں جو ہے وہ زبان سے ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو مالی نقصان اپنی جگہ پر ایمان کے نقصان کا خطرہ ہو جاتے ہیں لیکن جو مدنی ماحول سے وابستہ مبلغین وہاں پر ہوں گے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ دیکھتے ہوں گے تو ان کی بھی رہنمائی کرتے ہوں گے تو یہ گویا کے دنیاوی معاونت کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کی بہتری کی بھی معاونت ہے ماشاءاللہ حضور یہ شاید کہ اس وقت بالخصوص یہ سلسلہ جو ہے وہ ہمارے یورپ کے اسلامی بھائیوں کے لیے نشر کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر اس وقت زیادہ دیکھنے کا وقت ہوتا ہے تو وہاں کے اسلامی بھائی اگر مالی تعاون کرنا چاہیں مالی معاملت کرنا چاہیں کسی بھی ذریعے سے سیلاب زدگان کے معاملت کرنا چاہیں تو وہ کیا ذریعہ اختیار کر سکتے ہیں جی دعوت اسلامی تو دنیا کے چھہتر سے زائد ملکوں میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے اور باقاعدہ دعوت اسلامی کے مبلغین اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران اور اکین شورا یہ جی, ماشاءاللہ دنیا کے مختلف ممالک میں سفر بھی کرتے رہتے ہیں ابھی ہماری دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس سے کے رکن ہمارے بیرون مجلس پہ نگران بھی یورپ الحمد للہ ہو کر آئے اجتماع بھی بہت بڑا ہوا ہے تو میری یورپ کے ممالک بات ہوئی جرمنی بات ہوئی کل یو کے والوں کا مشورہ تھا انہیں بھی چلا گردان کے والے سے بات ہوئی تو یورپ کے ممالک کے مسلمان جو ہیں وہ بہت تکلیف میں ہیں بہت دکھ میں ہیں بہت کر میں ہیں کہ جب انہیں ہمارے ملک میں لوگوں کے معاملات پتہ چلے جب انہیں دیکھا کہ مسلمان اس طرح تکلیف میں ہیں ان کے گھر بہہ گئے تو انہوں نے باقاعدہ فون کر کے باقاعدہ اپنے تعزیت کا اظہار کیا ہے دکھ کا اظہار کیا ہے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے الحمدللہ یہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا کام کرتی ہے دعوت اسلامی لوگوں کی دینی تربیت کا کام کر رہی ہے اور جب بھی ہمارے مسلمانوں کو ضرورت پڑی ہے چاہے وہ زلزلے کی صورت میں ہو چاہے وہ سیلاب کی صورت میں ہو الحمد دعوت اسلامی کے ہم ہر طرح سے ساتھ ہیں ابھی بھی یورپ کے ممالک کے اس ٹائم بھائیوں نے کہا اور جو میرے مدنی چینل کے ناظرین اس وقت یوروپ میں دیکھ رہے ہیں الحمد دعوت اسلامی پر وقتاً فوقتاً دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ نمبر وغیرہ چلائے جاتے ہیں اگر وہ دعوت اسلامی کے لیے مدنی احتیاط دینا چاہیں تو ان کے لیے اکاؤنٹ نمبر ہے اگر وہ سیلاب زدہ زدہ اسلامی بھائیوں کے لیے راشتان رسول کے لیے ان کے لیے مدد کرنا چاہیں تو ان کا اکاؤنٹ نمبر بھی ابھی مجھے امید ہے کہ اسکرین پر چلا دیا جائے گا انشاءاللہ ان کا نمبر چلا کر دکھا دیا جائے گا کہ یہ یہ ہے سیلاب زدہ آ, کے لیے مدد کے لیے اکاؤنٹ آپ اکاؤنٹ نمبر میں جمع کرا دیں پھر یورپ کے الحمد یو کے میں دعوت اسلامی کے مختلف شہروں میں مراکز ہیں جرمنی میں مراکز ہیں فرانس میں دعوت اسلامی کا مرکز ہے یونان کے مختلف شہروں میں اجتماع ہوتا ہے اسپین کے مختلف شہروں میں اجتماع ہوتا ہے اسکاٹ لینڈ میں اجتماع ہوتا ہے الحمد للہ میں دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں اسی طرح دنیا کے اور ممالک کے اندر یوروپ کے مختلف ملکوں میں دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں تو ان اجتماعات پر ان مراکز میں جا کر دعوت اسلامی کو آپ مدد کیجیے اور اگر آپ وہاں تک رفائی نہیں حاصل کر سکتے تو آپ دعوت اسلامی فیڈ بیک ایٹ دا ریٹ دعوت اسلامی .tv. یہ نوٹ فرما لیں فیڈ بیک ایٹ دا ریٹ دعوت اسلامی .tv. آپ کس اس پر ہمیں میل کر دیں ان شاء اللہ آپ تک رسائی حاصل کی جائے گی آپ سے رابطہ کر کے انشاءاللہ اس دکھیاری امت طبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت ہے انشاءاللہ ان کی مدد کے لیے دعوت اسلامی کے موبائل آپ سے رابطہ کریں گے اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ جو امت ہے اس کا دکھ درد جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دکھ درد بڑا اس دکھیائی امت کے لیے درد بڑا دل امیر دعوت اسلامی مولانا محمد نیاس قادری صاحب کو دیا ہے جس طرح مسلمانوں کو تکلیف میں دیکھ کر دکھ میں دیکھ کر وہ ہو جاتے ہیں جس طرح مسلمانوں کو گناہوں میں مبتلا دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتے ہیں انہیں جیتا ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے پیچھے ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مسلمانوں خیر خیر کی توفیق عطا فرمائے, آمین اور سنت جذبہ عطا فرمائے آمین جزاک اللہ آپ نے ہمیں اور ہمارے مدری چینل کے ناظرین کو دعوت اسلامی کے سیلاب زدگان کی امداد کے حوالے سے اپڈیٹ کیا اللہ تبارک و تعالی آپ کو تمام اسلامی بھائیوں کو جو کوششیں کر رہے ہیں اس میں کامیابی عطا فرمائے آپ کے جذبے کو سلامت رکھے اور ہم سب کو بھی ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و بہتر سے بہتر انداز پر جتنا ممکن ہو سکے ان سیلاب زبان کی جو ہے وہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے مدری چینل کے ناظرین وقتاً فوقتاً مدری چینل پر آج بھی دن بھر نشریات بھی رہی اور اعلان کی اس شکل میں بھی آپ کو پاکستان میں جو بڑے مراکز قائم کیے گئے ہیں بڑے شہروں کے اندر کم 17 سترہ مقامات ہیں ان شہروں کے رابطہ نمبر جو آپ کو پیش کیے جاتے رہے ہیں ان شاء سلسلے کے بعد بھی وہ چلا دیا جائے گا تو آپ اپنے قریبی شہر کا رابطہ نمبر نوٹ کر لیں اور وہاں پر رابطہ کر لیں کہ آپ مدد کرنا چاہ رہے ہیں کس طرح سے آپ مدد کر سکتے ہیں آپ جو ہے وہ سامان پہنچانا چاہ رہے ہیں کیش کی صورت میں رقم پہنچانا چاہ رہے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ان ان نمبر پر آپ رابطہ کریں گے تو کو مکمل رہنمائی مل جائے گی. میرے مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص باہر کے ممالک کے اسلامی بھائی آپ نے سنا کہ الحمدللہ یہ مختلف ذرائع سے آپ کے لیے بھی دعوت اسلامی کا دامن کشادہ ہے آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کے ذریعے جو ان سیلاب زدگان کی بھی ضرور مدد کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آفات و بلحیات سے محفوظ فرمائے اور اگر کوئی اس طرح کی آفت آ پڑتی ہے تو در حقیقت تو یہ آزمائش ہے اس آزمائش میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہم سب کو سرخوری جو ہے وہ نصیب فرمائے اگلی کال کی طرح بڑھتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ میں سے کر رہا ہوں تمام سے میرا نام شہد محمد شہباز ہے خواب یہ ہے کہ میں ایک سانپ دیکھتا ہوں اور سانپ کو مجھے کاٹنے کی کوشش کرتا ہوں میں پھر اس کو بچتا ہوں بعد میں مجھے کاٹنے کی کوشش کرتا ہوں بعد میں مار دیتا ہوں یہ میرے خانہ ہے دمام سے کال تھی تو سام کا دیکھنا دشمن کی علامت ہے لیکن آپ نے بیان کیا کہ وہ آپ کو کاٹ نہیں سکتا آپ بچ جاتے ہیں تو انشاءاللہ شاء آپ کا جو بھی دشمن ہے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا البتہ آپ بھی مکتوبات و تاویزات اتاریہ سے دشمن سے حفاظت کے لیے تاویز اور وضاحت وغیرہ حاصل کر لیجئے الحمدللہ وہاں پہ بھی داؤد اسلامی کا مدنی کام ہے جس علاقے سے آپ نے جو ہے وہ کال کی وہاں پر اگر رابطہ ممکن ہو تو وہاں کر لیجئے ورنہ ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ تعویذ حاصل کر سکتے ہیں اگلی کال کی طرح بڑھتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی جلیل کر رہا ہوں تو سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ خواب کون سے وقت میں آئے تو اس کی تبیر پوچھنی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو خواب آیا تو کہتا ہیں کہ میں پہلے بھی شادی شدہ ہوں میرے تین بچے ہیں تو لیکن ایک بیوہ عورت جو ہے اس کے خواب میں آئی اور کہتی ہے کہ میں نے تم سے شادی کرنی ہے بہ کرم اس کی تبیر فرما دو سوالات پوچھے ہیں ایک تو یہ کہا کہ کس وقت خواب جو دیکھا ہے اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے تو تعبیر کسی بھی وقت دیکھے گئے خواب کی آپ پوچھ سکتے ہیں البتہ اوقات کے فرق سے تعبیر کے وقوع پذیر ہونے کا جو وقت ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے جو خواب اپنے ایک اسلام بھائی کا بیان کیا اس کی تعبیر یہ ہے کہ دنیا ان کی طرف مائل ہوگی کسی عورت کا نکاح کا پیغام دینا اور اس طرح سے اپنی آمادگی کا اظہار کرنا اس کی تعبیر صاحب خواب کی طرف دنیا کے مائل ہونے سے ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو دنیا عطا فرمائے اس کو آپ کے حق میں بہتر فرمائے دنیا کا ملنا یہ نعمت ہے البتہ اس کو درست جگہ پر استعمال کرنا شریعت کے مطابق استعمال کرنا اور اس کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہی حقیقی کامیابی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے اس خواب کو مبارک فرمائے اور جو بھی آپ کو دنیاوی نعمتیں اور آسائشیں ملیں اللہ تبارک و تعالی ان کے بدلے آپ کو زیادہ سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیقہ فرمائے اگلی کول کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبیب میں بلال احمد بات کر رہا ہوں اٹلی سے میں نے آپ دیکھا ہے کہ یہ جو ہمارے میں کوئی ایسے نا پرانا تھا جو مدرسہ ہوتا ہے نا اس ٹائپ کی تو میرے ہاتھ میں نا مٹھائی ٹائپ کی نا مٹھائی قسم کی کوئی چیز ہے جیسے پنیر وغیرہ نہیں ہوتا تو وہ نا ملک سے گر گیا ہے تو حضرت صاحب مجھے کہتے ہیں کہ نہیں اس کو گرانا نہیں اس کے رکھنا ہے تو مجھے پتا کرنا تھا کہ اس کی تبدیل کا مجھے بلال بھائی اٹلی سے کال کی اور کسی مدرسے کے افتتاح وغیرہ کے موقع پر آپ نے مٹھائی تھی گر گئی اور پھر دیکھا کہ امیر علیہ سنت نے آپ کو تنبیہ فرمائی تو بزرگ تو خیر خاہی فرماتے ہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو الحمدللہ امیر علیہ سنت نے آپ کو خام میں آکے کے نیکی کی دعوت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تو یہی اس کی تعبیر بھی ہے آپ کے لیے نصیحت ہے کہ آپ غور کریں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ظاہری طور پر کسی نعمت کو ضائع کر دیتے ہیں یا آپ سے کوئی ایسا جو ہے وہ کام سر سر انجام ہو جاتا ہو تو یہ ایک بزرگ کی آپ کے لیے نصیحت ہے اس کے مطابق آپ عمل کیجئے یہی اس کی تعبیر ہے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبیب سلم میرا نام زوید اطاری ہے میں ضلع سربودہ تحصیل چھولی سے بول رہا ہوں اور میری سسٹر کو یہ خواب آیا کہ اس نے ادھر ہمارے گھر میں, میں چاروں طرف سانپ ہی سانپ دیکھے اس خواب کی مجھے تعبیر بتا گھر کے سہن میں چاروں طرف خواب بھی ہی سانپ دیکھیں تو اگر وہ خوف زدہ نہیں تو اپنے گھر میں خواہش پرست لوگوں کو دیکھیں گی تو یہ اس کی تعبیر ہے البتہ جس بھی طرح کے لوگوں سے واسطہ ہو تو اس میں شریعت متحرہ کی رہنمائی کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے تو اگر کسی بھی طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑے آپ نے اپنے ہمشیرہ کا خواب بیان کیا تو ان کو آپ عرض کر دیں کہ جو بھی ہے اب وہ خواہش پرست لوگوں کا تذکرہ ہے تعبیر کے حوالے سے تو غور کر لیں کہ اگر تو وہ درست ہے تو درست بات درست ہے لیکن اگر وہ غلط کسی خواہش پرست کا جو ہے وہ دیکھنا ان کو ملتا ہے تو اس سے حفاظت کے لیے کوشش کریں ظاہری اسباب بھی اختیار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے لوگوں سے اور ایسے لوگوں کی صحبت سے پناہ طلب کریں انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو جو بھی مدنی پھول ارض کیے جاتے ہیں ان کے مطابق عملی اقدام کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اچھی صحبت اختیار کریں بروں کی صحبت سے بچیں خواہش پرست لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں چغل خور تعبیر میں بعض بیان کیا جاتا ہے اس سے اپنے آپ کی حفاظت کریں تو یہ سب چیزیں سیکھنے کے لیے اور اس کے مطابق عملی طور پر اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت درکار ہوگی کہ جو بار بار بار بار بار بار ہمیں یاد دہانی کراتے رہیں اور اس ماحول میں رہ کر ہم اپنی عملی تربیت کو کامیاب بنا سکیں تو یہ دعوت اسلامی کے مدر ماحول کی ایک اکائی ہے اور بنیاد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل تو جب مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا تمام اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کریں اور اسلامی بہنیں اپنے علاقوں میں ہونے والے جو اسلامی بہنوں کے پردے میں جو اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں ان میں شرکت کریں انشاءاللہ عزوجل اللہ دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں آپ کو ملیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ جو کو سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی سلسلہ ختم ہونے کے بعد آپ چاہیں تو اس نمبر پر آئندہ سلسلے کے لیے اپنی کال جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں اسی طرح انشاءاللہ جو ابھی سلسلے کے بعد آپ کو وہ نمبر کی ڈیٹیل جو ہے وہ بتا دی جائے گی کہ جن میں آپ کو سیلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے رابطہ کرنا ہے اللہ تبارک وطالیہ ہماری ہم سب کی دنیا اور آخرت کی بہتری فرمائے اور دنیا اور آخرت کی آفات سے بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وبستا رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ عزوجل دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں حاصل کرنے کا موقع ملے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی